تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سنوا ہے جو تم پر تمہارے ربنی حرام کیا یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپن اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے اور بے کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناہک نہ, نہ مارو یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو